بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأثنون تیب ان جدیر و كل شيء سوکھ ومن تلّی خرجت ہے کی شطر المسجد الحرام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 وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لأن لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمأَسَلنَ فيكُ رَسُولم مِنكُم يَت لُ عَلَيكُم آيَتِنَ وَيوزَككُم ما لم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ الحمد لله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 اور ہر ایک کے لیے وجہتن ایک سمت ہے ہوا وہ مولحا منہ مو پھیرنے والا ہے اس کی طرف پھس تبک الخی پس تم سبقت لے جاؤ نیکیوں میں اینما تکونو جہاں کہیں بھی ہو تم یاتی تو لے آئے گا بکم تم کو اللہ اللہ جمی سب کو ان اللہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس آیا مبارکہ میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی مذہب دنیا میں ہے تمام کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہے جو اس طرف منہ کر کے اپنی عبادت کرتے ہیں تمہارا قبلہ کعبہ ہے لوگوں سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں کہ کون سی سمت افضل ہے کس طرف منہ کر کی عبادت کرنا افضل ہے اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ نیکیوں میں سبقت کا اہتمام کرنا نیکیوں میں سبقت لے جاؤ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے نیکی کرو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو پھنستا پی تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ آگے بڑھو خیرات سے مراد تمام آمالِ صالحہ ہیں جن کے ذریعے انسان اپنی زندگی بھی اچھی کر سکے اور آخرت بھی سنوار سکے جو بھی چھوٹی بڑی نیکی ہے تو تم کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص سڑک پر جا رہا تھا اس نے سڑک پر ایک خاردار ٹہنی دیکھی اور اسے وہاں سے ہٹا لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اسے بخش دیا مطلب بتانے کا یہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانے اس نیکی کے متعلق بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو کیونکہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ کے حضور تمہیں حاضری دینی ہی ہے اور تم جہاں کہیں بھی ہو نماز پڑھنی ہے تو نماز کے لیے کیولا کعبہ ہے کعبے کی طرف ہو کر کے نماز پڑھنی ہے جہاں کہیں بھی تم ہوگے کعبے کی طرف ہی تم نے نماز پڑھنی ہے یہ سب اللہ نے اس لیے کیا کہ اہل کتاب اور مشرقین کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں بنانے کا بہانہ باقی نہ رہے کیونکہ اہل کتاب جانتے تھے تو جو خاتم النبیین ہوگا جو آخری نبی ہوگا اس کا قبلہ کعبہ ہوگا اگر بیت المقدس ہی قبلہ رہتا تو اہل کتاب کو حیرانگی ہوتی اور دل میں کہتے کہ شاید یہ نبی سچا نہیں ہے اور مشرقین کہتے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے میں سچے ہیں تو پھر اس قبلے کو اختیار کیوں نہیں کیا جس قبلے کو ابراہیم نے اختیار کیا اس لیے کعبہ کو قبلہ بلا اللہ نے بنا دیا تاکہ سب کی زبانیں بند ہو جائیں لیکن پھر بھی چند لوگوں نے باتیں بنائی اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم ان لوگوں کی شر سے نہ گھبراؤ ان کے فتنے سے ان کے فساد سے پریشان نہ ہونا بلکہ میرے حکم کی مخالفت نہ کرنا بس میری مانو کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں اور تم لوگ حق کو پہچان کر اس پر عمل کرو اور اپنی نعمت اللہ رب العزت نے کیسی پوری کی لوگ حق کو کیسے پہچانیں گے اللہ نے ایک نبی بھیجا جو نبی تمہیں قرآن پاک سکھائے گا تمہارا تمہیں دین دنیا کی بھلائی بتائے گا تمہیں کتاب بھی سکھائے گا حکمت بھی سکھائے گا اور تمہیں وہ کچھ سکھائے گا جو تم نہیں جانتے اس طرح اللہ رب العزت نے مسلمانوں پہ اپنی نعمت پوری کی اور مسلمانوں کو اس قابل بنا دیا کہ وہ حق کو پہچان کر اس پر عمل کر سکے فرمایا ولی اور ہر ایک کے لیے و ایک سمت ہے ہوا وہ مولہا اسی کی طرف منہ کرنے والا ہے پھنستا بکل خیرات پس تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو الخیرات نیکیوں میں اینمات تکونو جہاں کہیں بھی تم ہو یاتی لے آئے گا بکم تم کو اللہ جمی تمام کو بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے ومنح سے خرچتا اور جہاں سے آپ نکلیں فول تو پھیر لیں وجہ کا اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف و ان ہو اور بے شک وہ یعنی مسجد حرام کو جو قبلہ بنایا ہے یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل ان کاموں سے جو تم کرتے ہو وہ نہ خرجتا اور جہاں سے آپ نکلے فول لے تو پھیر لیں وجہ کا اپنا چہرہ شطر المسجد الحرامی مسجد حرام کی طرف وہ حیثما کن تم اور جہاں کہیں بھی تم ہو اے مسلمانو فولو تو تم پھیر لو وجوہ اپنا چہرے شطرہو اسی کی طرف ل اللہ تاکہ نہ رہے ل لوگوں کے لیے تم پر حجت سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے فلا تخشو پس نہ تم ڈرو ان سے مجھ سے ڈرو تاکہ میں پوری کروں اپنی نعمت تم پر اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ کما جس طرح ارسلنا ہم نے بیجا فی تم میں رسولا ایک رسول من تمی میں سے وہ بھی انسان تھا تم ہی میں سے ہے یتلو لو وہ تلاوت کرتا ہے علیکم تم پر آیاتینہ ہماری آیتیں وہ ذکی اور تمہیں پاک صاف کرتا ہے اور تمہیں سکھاتا ہے کتاب اور حکمت و علم اور سکھاتا ہے تمہیں وہ باتیں معالم تکون و تعلم جو نہیں تھے تم جانتے صدق اللہ العظیم